اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اشد اللہ ان محمد الرسول شم على سولا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 فقطل بغوا اللّہ صل على محمد وعلى عل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وال ابراہیم المجد اللّہ مبارک علامہ محمدن وال عل محمد کم بارک تعلیٰ ابراہیم ولا علیہ آل ابراہیم المجی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم صحیح مسلم میں ایک حدیث وارد ہے جسے ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں بھی روایت کیا ہے جسے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے روایت کیا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیدبن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لولا ان لا لدعوت اللہ ان فن من عذاب نقبل میں نے اس دعا کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے تاکہ تمہارے دل آخرت کی طرف متوجہ ہوں اور تمہیں قبر کی تیاری کا احساس ہو لیکن پھر یہ دعا نہیں کی کہ اگر تم تھوڑا سا عذاب قبر سن لیتے تو اللہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے کوئی قبرستان جاتا ہی نہ اس قدر تم پر خوف اور حیبت طاری ہو جاتی کہ کوئی قبرستان کا رخ نہ کرتا اسی معنی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے لو نہ کم تعلم تم قلیلم ولا بک تم کثیرا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ کماتل تم بے نسہ کم اور اپنے بستروں کی ہر لذت کو فراموش کر دو تو ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی یہ بھی ہے کہ اگر تم تھوڑا سا عذاب قبر سن لو تو کوئی قبرستان کا رخی نہ کرے تمہارے عزیز مرے اور تم چھوڑ کر بھاگ جاؤ اس حدیث سے اس خوفناک گھاٹی کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ حدیث ہمیں یہ ترغیب دیتی ہے اس گھاٹی کی ہم تیاری کریں کیونکہ ہر شخص کی منزل ہے القبر و کل و داخل ہوا قبر ایک دروازہ ہے جس سے جس میں سب نے داخل ہونا ہے اور کسی انسان کو اس خوفناک گھاٹی سے جائے فرار نہیں یہ بات واضح ہو کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے جو آپ کھودتے ہیں بلکہ انسان مرنے کے بعد جہاں بھی ہوگا وہ اس کی قبر ہوگی کچھ جانور نکل گیا تو اس جانور کا پیٹ اس کی قبر سمندر میں ڈوب گیا تو سمندر اس کی قبر جل کر راک ہو گیا کوئلہ ہو گیا تو جہاں اس کا جسم جلا یا موجود ہوا وہی اس کی قبر ہے تو یہ جو کہ ہر شخص کی منزل ہے تو یہ حدیث سب کے پیشے نظر رہنی چاہیے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر تم اگر تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا سا عذابی خبر سنا دے تاکہ اس منزل کی جو حیبت اور خدورت ہے وہ تم پر آیا ہو جائے اور تم اس کی تیاری شروع کر دو لیکن جو کہ یہ حدیث اس زبان سے جاری اور صادر ہوئی ہے جو زبان حق ہے اقتفلی لاخرجمن الحق میری زبان سے ہمیشہ حق ہی صادر ہوتا ہے تو ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور اس عذاب کی شدت بھی حق ہے القبر و اما روزہ تمر یاد جن اور حفرت من حفر النار قبر کس کے لیے کسی کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے اور کسی کے لیے جہنم کا گڑا بن جاتی ہے جسے قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کا لباس بھی جہنم کی آگ کا ہوتا ہے اور اس کا بستر بھی جہنم کی آگ کا ہوتا ہے اور اس قبر میں مستقل جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے برعکس جیسے اللہ رب العزت قبر میں اپنی رحمت کے معاملے سے نواز دے اس کا جسم جنت کی نعمتوں سے فید یاب ہوتا ہے اس کا لباس اور بستر جنت سے مہیا کیا جاتا ہے تو پھر یہ عذاب یا جنت کی نعمتیں دور نہیں ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الجنت اقرب اکر وحد من شراء کے نل نار مثل و دارک کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے جنت بھی انتہائی قریب اور جہنم بھی انتہائی قریب ہے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اگر یہ صالحیت پر ہو تقوا پر ہو تو انسان فوراً جنت کی نعمتوں میں پہنچ جاتا ہے اور اگر یہ فسق و فجور پر ہو شرک و بدرت پر ہو تو انسان کو فوراً جہنم کا عذاب اپنی آغوش میں لے لیتا ہے تو پھر یہ دونوں ٹھکانے دور نہیں ہیں انتہائی قریب ہیں اور اس امر کے متقاضی ہیں کہ ہم مسلسل اس مرحلے کی تیاری کریں سبۃ اللہ الدین امن بالقول الثابت فی الحیات دنیا و فی الآخر اس تیاری کی ایک کڑی یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں اور قبر میں اہل ایمان کو قول ثابت کی برکت سے ثابت قدم ادا فرماتا ہے یہ قول ثابت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جس قدر اس کلمے پر ثبات اور پختگی ہوگی اور توحید کا اور عقیدے کا رسوخ ہوگا اور جتنی پختہ اس کی گواہی ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت قبر میں ثابت قدمی ادا فرمائے گا جبکہ کہ عقیدے کا تزلزل اور کسی قسم کا انحراف یا الہاد یا کوئی بھی کمزوری یہ انسان کے قدموں کو ڈھکمگا دے گی اور انسان کامیاب نہیں ہو پائے گا قبر کا حساب بھی در حقیقت عقیدے کی اساس پر ہوگا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے یہ تینوں اعتقادی مسائل ہیں اور انسان کی دنیا کی زندگی جتنی پختگی اور تاکید کے ساتھ ان مسائل پر قائم ہوگی اتنا ہی قبر کا مرحلہ آسان ہوگا اللہ کو رب تو مانا لیکن اور بھی بہت سے رب ہیں ٹھکانے ہیں درگاہیں ہیں کبے اور مزار ہیں اور بھی بہت سوں کو سلامیں کرتا ہے تو یہ انسان قبر میں متحیر ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا کہ میں نے تو بہت سی چوکٹوں پر سر جھکائے آج کس رب کا نام لوں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی نہ ہوئی بلکہ پیروی کے بہت سے مرکز ہوئے فلاں بڑے اور فلاں بزرگ اور فلاں امام تو یہ قبر میں متحر ہوگا کہ میں کس کا نام لوں میرے تو بہت سے مختدات اس لیے یہ قول ثابت بڑی اہمیت کا حامل بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کو رب ماننا اور اس اہم اعتقادی مسئلے پر قائم ہو جانا بلکہ یہ مسئلہ دین کی روح اور دین کا اصل اور پورے دین کی اساس ہے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہی واجب الاتباع ہیں یہ انتہائی اہم وہ معتقدات ہیں جو قبر کے حساب کو آسان بنانے والے ہیں جن پر پختگی سے قائم ہونا یہ قبر کی کامیابی کی اساس ہے پھر ساتھ ساتھ عمل عمل صالح بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس عالم برزخ کی کامیابی کا ابو رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں یتبع المیت تصلاط کہ جب قبر کی طرف میت کو لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تین چیزیں تعاقب کرتی ہیں اہل و مال و امل ایک اس کا اہل دوسرا اس کا مال اور تیسرا اس کا عمل اور یہ تین ہی چیزیں ہیں جن کے ساتھ دنیا میں ایک تعلق انسان کا قائم ہوتا اور رہتا ہے ایک اس کے اہل و عیال ہیں دوست و احباب ہیں دوسرا اس کا مال ہے تجارتیں ہیں کاروبار اور تیسرا کردار ہے اچھا ہو یا برا ہو اور یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی جنازے میں اہل بھی موجود ہیں بھائی ہیں دوست احباب ہیں جو اسے آخری ٹھکانے تک پہنچانے جا رہے ہیں ہمیشہ کی تنہائیوں کے سپرد کرنے جا رہے ہیں مال بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے بہت سے لوگ مالی تعلق کی بنا پر جنادے میں شریک ہوتے ہیں گویا مال بھی ساتھ ساتھ ویسے دور جاہلیت میں یہ عرب کا دستور تھا کو بڑا سردار مر جاتا تو اس کے جانور اس کے اونٹ اس کی بکریاں اور گائے بھینسیں جنازے میں ساتھ چلائی جاتی تاکہ دنیا پر واضح ہو یہ شخص کتنا مالدار تھی تو مالی تعلقات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور عمل بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے اب اس, اس حساس مرحلے پر ہر شخص کو سوچنا ہے کہ وہ کیسے عمل ساتھ لے کر جائے اچھے امال ہوں یا برے اعمال ہوں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں ساتھ چلنے والوں کو دکھائی نہیں دیتے لیکن اس میت پر منکشف ہوتے ہیں تبھی ہی تو حدیث میں آتا ہے اگر عمل برے ہوں گے اور اللہ تعالی اسے اس کا ٹھکانہ بھی دکھائے گا تو وہ چیخے اور چلائے گا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا آگے کتنی خوفناک گھاٹیاں ہیں اور کیسا عذاب اور اگر نیک عمل ہیں جو اس کو دکھائی دیے جا رہے ہیں اور نیک ٹھکانے کا ایک منظر بھی اس کے سامنے ہے تو وہ کہتا ہے کہ اصل اڑو بھی اصل بھی دیر کیوں لگا رہے ہو جلدی کرو مجھے جلدی میری منزل تک پہنچا دو تو یہ تو ہر شخص کی کہانی ہر شخص کے واردات ہیں یہ موتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم عبرت نہیں لیتے جب یہ مرحلہ ہر انسان پر پیش آنے والا ہے تو اس کی تیاری کیوں نہیں کی جاتی یعنی عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو کیا سوچ ہونی چاہیے ہمارے اس مرحلے پر ہمارے ساتھ کیسے عمل جائیں اور کس قسم کے عمل ہماری دنیا کے کردار کی گواہی دیں مغ یرج عثنان تین چیزیں ساتھ چلتی ہیں دو چیزیں لوٹ آتی اہل بھی اور مال بھی یا بقا واحد اور ایک چیز قبر میں ساتھ اترتی اور وہ اس کا عمل اچھا ہو یا برا ہو وہ قبر میں ساتھ اترتا ہے ویسے بھی قبر میں عمل کے تعلق سے کچھ اور امتحان بھی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ادا القد المیتھی قبر ہی مسرت الشمس عند الغروب جب کوئی میت قبر میں داخل کی جاتی ہے تو اسے تمثیلی طور پہ ایک منظر دکھایا جاتا ہے اور وہ منظر سورج غروب ہونے کا ہے وہ دیکھ رہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے جلس وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے نہیں اور اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہے گویا میں سویا ہوا تھا اور اب میں نیند سے بیدار ہو چکا ہوں سورج غروب ہو رہا ہے میری نماز کا وقت جا رہا ہے اٹھوں اور نماز پڑھوں تاکہ میری نماز لیٹ نہ ہو جائے یہ ایک سالے انسان کا امتحان جو اپنے امتحان میں کامیاب ہے اس کی یہ کوشش اس کا اٹھ کے بیٹھنا نماز کی تیاری کی کوشش اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں یہ عمل کرنے والا تھا نمازوں کی پابندی کرنے والا تھا اور وہ پابندی کے حرص اس پر اب بھی قائم ہے اٹھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جب کہ جس شخص کو نماز کی طرف کوئی دھیان اور کوئی توجہ نہیں اس کے سامنے یہ منظر آئے گا نہ اس کو کوئی پرواہ ہے نہ کوئی احساس ہے وہ اپنے عمل کے امتحان میں ناکام ہو جائے گا اور پھر یہ چیز اس کے عذاب کی شدت کا باعث بنے گی تو نین ننانوے سانپ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے بڑے خوفناک اور حیبت جو اس کو ڈسیں گے ڈنگ ماریں گے ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے قائم ہونے تک صدیوں یہ سلوک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جن کے زہر کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین پر موجود ساری معیشت کڑوی اور زہریلی ہو جائے اور قیامت تک زمین فصل اگانے کی قوت سے محروم ہو جائے صلاحیت ہی ختم ہو جائے ساری معیشت زہریلی ہو جائے اور پھر قیامت تک ایک دانۂ اناج بھی پیدا نہ ہو پائے یہ ایک قطرے کا نتیجہ ہے لیکن یہ پانچ چھ فٹ کا ڈھانچہ جس کو ننانوے سانپ اپنے زہر سے بھریں گے اور قیامت تک بھرتے ہی رہیں گے کیا اس عذاب کی شدت رحول نہ کی عقیدے کا ثبات نہیں تھا توحید نہیں تھی اور اس قدر عمل میں کو ہی لیکن نیک عمل نیک انسان نیک کردار کا حامل انسان وہ اس منظر کو دیکھے گا اٹھ کے بیٹھ جائے گا آنکھوں کو صاف کرے گا گویا ایک نیند سے بیدار ہو چکا میری نماز فوت ہوا جاتی ہے میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں ایک حلیز میں آتا ہے جب وہ قبر میں یہ مناظر دیکھے گا جنت کا بستر جنت کا لباس فرشتوں کا استقبال اور اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن چکی تو کہے گا دعو نہیں مجھے چھوڑ دو ادب علا اور مجھے میرے اہل کے پاس میرے بچوں کے پاس میرے عائزہ اور اقارب کے پاس جانے تو میں انہیں خبر کروں بتاؤں کہ نیکی اور تقوا کا نتیجہ کیا ہے اور کیا عمدہ مہمان نوازیاں ہیں فرشتے کہیں گے کہ اس کو نہیں اب تم ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جاؤ ایک حدیث میں نم کا نومت العروس دلہن کی طرح سو جاؤ ایک گھر میں نہیں داخل ہوتی ہے اور سب اس کا اکرام کرتے ہیں اور اس کے آرام میں مخل نہیں ہوتے تم بھی اب مستقل ایک راحت کی نیند میں داخل ہو جاؤ دلہن کی طرح سو جاؤ اب تم پر کوئی بےچینی نہیں کوئی خوف نہیں کوئی گھبراہٹ نہیں یہ نیکی اور تقوی کا انجام ہے جو نیک عمل یا برا عمل قبر میں داخل ہوا اس نیک عمل کو ایک اچھے انسان کی تمثیل دے دی جائے گی نیک عمل خوبصورت انسان کی شکل میں ڈھال دیا جائے گا جو قبر کی وحشت کو دور کرے گا اور قبر کی تنہائی کو دور کرے گا جو اس کی انسیت اور محبت کا سبب بنے گا پوچھے گا من انتہ خوبصورت چہرے تو کون ہے جواب ملے گا انا عملوں کا سال میں تیرا نیک عمل ہوں تیری نمازیں تیرے روزے اور تیرے اخلاق حسن اور تیری توحید کی قوت اور سلابت میں آج اچھی شکل میں ڈھال دیا گیا ہوں تاکہ قبر میں تیرے ساتھ رہوں اور تیری فحشتوں کو دور کروں اور تیری تنہائیوں کو دور کروں اور اگر یہ کردار برا ہے تو اس انسان کو اس عمل کو ایک انتہائی بدحیبت بد اور بدحد چہرے میں ڈھال دیا جائے گا انتہائی خوفناک چہرہ جسے وہ دیکھے گا تو پوچھے گا کون ہو تم جواب ملے گا انا عملوں کا صحیح میں تیرا برا عمل ہوں اور سب کیا ہے وہ برا عمل اس کی وحشت اور اس کے خوف میں اضافے کا باعث بنے گا ساتھ ساتھ رہے گا اور مزید اس کے ڈر اور خوف کو بڑھائے گا یہ ہمیں سب کچھ کی بتایا گیا ہے یہ شریعت کا احسان عظیم ہے ان مشاہد کو سامنے رکھ کر ہم لمحہ فکریہ اختیار کریں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے یہ گھاٹیوں کی معمولی تو نہیں ہے انتہائی خوفناک اور سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کو معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ میں نے چاہا کہ دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے مگر تم نے سن لیا تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے سوچے اس میں کیا پیغام کیسی گھاٹی ہے اور کیسا مرحلہ ہے یوم یہ گھاٹی قیامت تک قائم رہے گی کوئی دو چار دن کے لیے نہیں اگر قبر جہنم کا گڑا ہے تو قیامت تک کے لیے جنت کا باغیچہ ہے تو قیامت تک کے لیے اور یہ بھی ایک خوفناک حقیقت ہے کہ بعد اوقات بڑے معمولی سے عمل پر قبر میں گرفت ہو سکتی ہو جاتی ہے اور ہوئی ہے مررہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر ہے کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث صحیح بخاری رسول اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے فرمایا کہ ان, دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کے عذاب کا سبب کو بڑا گناہ نہیں گناہ بھی چھوٹے ان دونوں قبر کے مدفونین کو پکڑ لیا گیا اور ان کی پکڑ کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں ہے گنافی نف سے ہی کبیرہ ہے لیکن ان سے بچنا بڑا آسان تھا یہ بچ نہیں پائے پکڑ لیے گئے اما احد ہوما فقان یمشی بن نمیما ان میں سے ایک شخص چغل خور تھا غیبتیں کرتا تھا اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا اس حوالے سے بہت کچھ بیان ہوتا رہتا ہے کہ زبان کی حفاظت یہ بڑی ایک اہم ذمہ داری ہے اب دیکھیں قبر میں پکڑ لیا گیا صرف اپنے اس کردار کی بنا پر کہ دنیا کی زندگی میں چغلیاں کرتا تھا اور غیبتیں کرتا تھا الزام تراشیاں کرتا تھا گنا کبیرہ ہے لیکن بچنا بہت آسان آپ کی اپنی زبان ہے اسے لغام نہیں دے سکتے اسے بند نہیں رکھ سکتے کیا یہ ضروری ہے کہ ہر وقت بولا جائے جبکہ اس کے مقابلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے فائدے بیان کیے ہیں خسلتان ہماف علطر وقل فلمیزان دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں لیکن کل اللہ کے میزان میں بھاری ہوں طول اس سمت بلخل و ایک لمبی خاموشی جو شخص مجلس میں خاموش رہنے کا عادی بن جائے اور کم بولنا اپنا خلوق بنا لے اور دوسرا اچھے اخلاق خندہ پیشانی سے ملنا نرم گفتگو کرنا جس سے بھی بات چیت کرے نرمی سے اخلاق کے دائرے میں خواب و اولاد کیوں نہ ہو خواب و نوکر کیوں نہ ہو اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے حسن الملکت نماؤن بصول مالکت شومن مسند احمد میں جو لوگ زیر دست ہیں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا زیر دست جیسے نوکر ملازمین اولاد اخلاق سے پیش آنا یہ نما ہے یعنی رزق کی برکت وصول مالکت شوم اور جو زیر دس لوگ ہیں ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ شوم ہے نحوس رزق کی بے برکتی ہے جو انسان کو فقیر اور کلاش بنا کے چھوڑ دیتی ہے یہ سارے فرامین موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے زبان کی حفاظت ممکن نہیں بالکل ممکن مگر اس نے اہمیت ہی نہیں دی چغلیاں کرنا غیبتیں کرنا اس کا مشغلہ بن گیا اللہ نے قبر میں پکڑ لی اب عذاب قبر میں گرفتار ہو دوسرا شخص وہ عمل آخر فقا نلائی ستنجو یہ ستنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا کپڑے جسم ناپاک رہے پلید رہے اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی جہاں چاہے پیشاب کرنے بیٹھ گئے پانی ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں جانور سے بتتے استنج من البول ایک اور حدیث میں فن أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ کو استنجے میں احتیاط کیا کرو زیادہ ازاب خبر تنجے میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے دیکھیے معمولی گناہ ہے مگر قبر میں مواخذے کا سبب بن گئے تو یہ آداب خبر نیک عمل کتنی بڑی نعمت ہے اور کس قدر اس قبر کے جہاں میں انسان کی کامیابی کا باعث ہوگا جب کہ بد کرداری برا عمل کہ انسان کے مواضے کا سبب بن سکتا ہے یہ وہ ٹھکانہ ہے یہ وہ منزل ہے جس کا سامنا ہی نے کرنا اور موت بالاخر سب پہ آنی قبر کا حساب و کتاب سب پر قائم ہوگا اور قبر میں اعمال کے نتائج سب کے سامنے برآمد ہوں گے تو یہ گھاٹی تو ہمارے سامنے ہے اپنے سامنے ہم قبرستانوں کو آباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو یقیناً اس کی تیاری کریں عمل صالح کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ طول ثابت کی برکت سے اچھا قیدہ اچھا عمل آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا جبکہ یہ نیک عمل یا برا عمل انسان کی تبر میں ساتھ اترتا ہے اور ساتھ ہی رہتا ہے ایک حدیث کے مطابق جو فرشتوں کے صحیفے ہیں یہ بھی انسان کی گردن میں حمائل کر دیے جاتے ہیں گرامن کاتبین لکھ رہے ہیں ہر چیز اچھا عمل بھی لکھا جا رہا ہے برا عمل بھی لکھا جا رہا ہے اور یہ دو صحیفے مستقل تیار ہو رہے ہیں لکھے جاتے رہیں گے جب تک انسان کی موت واقع نہ ہوگی موت واقع ہو گئی اب یہ دونوں صحیفے فرشتے اس میت کی گردن میں معلق کر دیں گے ہمائل کر دیں گے لٹکا دیں گے وہ قبر میں ساتھ لے کر اترے گا قبر کی اس پوری جو برس حیات ہے اس میں یہ صحیفے اس کے پیچھے نظر رہیں گے دیکھتا رہے گا اگر وہ اچھے اعمال سے بھرے ہوئے ہیں تو اس کی خوشی کا باعث بنیں گے اور اگر وہ برے اعمال سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ ایک اور نفسیاتی پریشانی جس کا دباؤ اس پر قائم رہے گا اور مستقل ان صحیفوں کی زد میں رہے گا اچھے اعمال خوشی کا باعث بنیں گے اور برے اعمال اس کی ناکامی اور حسرت میں اضافے کا باعث بنیں گے تو یہ دو اعمال کے ظاہری نتیجے سامنے ہوں گے اچھے عمل اچھے انسان کی شکل میں اور برے عمل ایک بد حیت انسان کی شکل میں اور اچھا عمل ایک اچھے نامۂ اعمال کی شکل میں گردن میں معلق ہوگا جسے پڑھ پڑھ کر خوش ہوگا اپنی نمازوں کو دیکھے گا روزوں کو دیکھے گا عقیدے کو اور کردار کو دیکھے گا جو اس کی خوشی کا باعث ہوں گے اور برے عمل اگر معلق ہیں انہیں پڑھ پڑھ کر پریشان ہوگا ان کے نتائج کی خطورت اس کے پیش نظر ہوگی اور یہ بھی اس پر ایک نفسیاتی حملہ ہوگا جو اس کے غم یاس اور اس کے حرمان کی دلیل ہوگا اور مستقل پریشانی کا باعث ہوگا تو شریعت نے یہ سارے احوال کھول کھول کے بیان کر دی پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ہی نہیں گردن میں معلق اعمال کو لے کر اٹھے گا کسی شے کا انکار کر کے دکھاؤ کسی شے سے مکر کر دکھاؤ اب یہ اعمال یہ صحیفے انسان کے سامنے کھول دیے جائیں گے کسی شے کا انکار ممکن نہ ہوگا اپنی قبر کی زندگی میں ان صحیفوں سے بخوبی وہ آگاہ ہو چکا ہے اور آج کسی عمل کا انکار نہیں کر سکتا صحیفے کھول دیے جائیں گے فرشتوں کی گواہیاں موصول ہو رہی ہیں اور پھر جو مختلف مراحل ہیں وہ انسان کے اعمال کے بقدر انسان پر جاری ہوں گے آج نیک عمل کی ضرورت صحیح مسلم میں حدیث رسول اللہ وسلم کی ایک عظیم قاعدے کی شکل میں من ابدا بھی عمل ہو لمسرے بھی نصب ہو جس انسان نے دنیا میں عمل میں کوتا ہی دکھائی کل قیامت کے دن جو مختلف مراحل ہوں گے اسے کوئی چیز تیز نہ چلا سکے گی وہ سست روی کا شکار ہوگا دنیا میں عمل کی مناسبت سے اس کی آخرت کی رفتار قائم کی جائے گی اور اس کی دنیا کی رفتار اس کی آخرت کی رفتار دنیا کے اعمال کی اساس پر ہوگی آج اگر نیک اعمال میں سست ہے سست روی کا مظاہرہ کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی اس کی رفتار انتہائی کوتا ہوگی اور یہ بات معلوم ہے فی یوم انقان مقدارو حمسین الفسنہ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر پھیلا دیا گیا ہے پچاس ہزار سال یہ کوئی معمولی وقت ہے معمولی زمانہ ہے جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور جنت اور جہنم انسان کے سامنے ہوگی پچاس ہزار سال کے برابر وہاں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک نیک کردار انسان نیک امال کا حامل انسان جب زیامت کے دن اٹھے گا تو پچاس ہزار سال کے برابر یہ دن اس پر ایسے گزر جائے گا جیسے زہر عصر کی نماز کا وقفہ گزر جاتا ہے چند لمحات میں گزر جائے گا یہ تیزی ہے جو عمل کی تیزی کی بنا پر ہوگی اس تیزی کو حاصل کرنا ہے تو آج عمل کی سواری تیز کر دو اور اگر یہ پچاس ہزار سال کا لمبا دورانیہ اسی یاس و حرمان سے بھگتنا ہے تو پھر یہ چند دن کی زندگی عیش کر لو مگر یہ عیش طویل اخروی خسارے پر منتج ہوگی اور قائم ہوگی اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب یہ کوئی آسان مرحلہ ہے انبیاء تک تھر تھرپیں گے اس عدالت کا سامنا ہے کوئی انسان اللہ تعالی کی عدالت سے بچ نہیں سکے گا کسی کو کوئی مفر نہیں ہوگا لیکن بہت سے لوگوں کا حساب جلدی نمٹ جائے گا من ابتا بھی لمبی بھی نسب آج اگر عمل تیز ہے حساب بھی فٹافٹ ہو جائے گا تیزی سے گزر جائے گا انسان کو جلدی اس کی کامیابی کی بشارت دی جائے گی اور اگر آج عمل کی سواری کو تھا بڑا لمبا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ستر اسی سال کی زندگی کی ایک ایک ساعت کا امتحان ایک ایک گھڑی کا امتحان ایک ایک نعمت کا امتحان جبکہ اللہ رب الزد کی نعمتوں کہ کسی کے پاس کسی کے پاس اس نعمت کے تعلق سے جواب نہیں ہوگا اس نعمت کے مقافت کے تعلق سے ایک ایک نعمت بھاری پڑ جائے گی اور بندے کے پاس عمل کم ہوں گے نعمتیں زیادہ ہوں گی لیکن آج اگر انسان یہ عزم کر لے کہ عمل کی رفتار کو تیز کرنا ہے اور مسلسل عمل پر سوار ہونا ہے ایک سواری ختم ہو دوسری پر سوار ہو جانا ہے تو قیامت کے دن اس کی یہ کیفیت رہی حرص اللہ تعالیٰ کے حساب میں تخفیف کا باعث بن جائے گی جو ہر شے پر قادر اور پھر قیامت کا مرحلہ پلے سرات کا مرحلہ جس میں گزرنے والے کئی قسموں کے ہوں گے جو تلوار سے زیادہ کاٹنے والا اور بال سے بڑھ کر باریک ہوگا نیچے جہنم شعلے مارنے والی عذاب کی شکل میں ہوگی اور دونوں طرف ایسے کنڈے اور پیش دار جھاڑیاں ہوں گی جن میں کشش ہوگی پاؤں الجھ گیا تو نکل نہ سکے گا تاریخی الگ اس راستے سے گزرنا ہے یہاں بھی لوگوں کی اقسام ہیں کچھ لوگ اپنی ایک نارمل رفتار سے گزریں گے اور کچھ آندھی اور طوفان کی طرح پلک جھپکنے کی طرح پجلی کی طرح اور کچھ لوگ گریں گے, گے سنبھلیں گے پھر گریں گے پھر اٹھیں گے سنبھلیں گے اور کتنے عرصے بعد اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے جب کہ اس کے برعکس نبی السلام کی ایک حدیث تتقاعد الناس تقاعد الفراش اور لوگ اس پل پر قدم رکھ کر جہنم میں گریں گے پروانوں کی مانیں پروانوں کی مانت کثرت سے جہنم میں گرنے والے بھی ہوں گے یہ پلس رات کے احوال ہیں یہاں بھی یقیناً بجلی کی طرح گزرنے کی حرس ہوگی اور خواہش ہوگی تو پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث جو عمل کے تعلق سے ہمیں ہماری ذمہ داری سے آگاہ کرتی ہے من بھی عمل لفظرے بھی نصب ہو آج اگر عمل کی سواری کوتا ہے تو قیامت کے دن کوئی چیز کوئی تعلق حسب و نصب کوئی مال و دولت کی بہت تمہاری رفتار کو تیز نہ کر سکے گا آج اگر عمل صالح میں تیزی ہوگی تو یہ تیزی اخروی حساب میں ہر مرحلے میں تیزی کا باعث ہوگی یہ تیزی مطلوب ہے قیامت کے دن پچاس ہزار سال کا دن چند سایات کے بقدر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے مقام کی گھاٹی چند سایات میں نمٹ جائے پورے سیراج سے بجلی کی تیزی کی طرح نفوظ ہو جائے ہر انسان کی خواہش ہوگی تو اس خواہش پر عملی جامہ اگر چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی موجود ہے آج یہ سانسیں آ جا رہی ہیں آئیے ان کو عمل پر قائم کریں عملے صالح پر قائم کریں ایک سچی حرص کے ساتھ سچے عقیدے کے ساتھ سچی معرفت کے ساتھ اور عمل کی شرائط کے ساتھ دو شرط قبور عمل کی ایک اخلاص کی حفاظت دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع جس شخص کی نیکی ریا کاری پر قائم وہ کامیاب نہ ہو پائے گا ناکام ترین انسان ہے وہ اور ایک بندہ مخلص تو ہے مگر اس کا عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے حرض یہی ہے کہ باپ دادا کیا کرتے تھے برادری میں کیا ہوتا ہے اور قوم کیا اپناتی ہے بزرگوں اور مشائق کی خواہشات کیا ہیں پیروں اور وڈیروں کا عمل کیا اور کردار کیا ہے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی وہ کوشش کرتا ہے تو یہ عمل کی ناکامی اور عمل کے خسران کی نشانی ہے یہ دو علام بلکہ دو ارکان قبول عمل کے ہر مرحلے میں انسان کے ساتھ رہنے چاہیے ایک اخلاص کی حفاظت دوسرا پیغمد علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل میں ان دو بنیادوں پر اگر تیزی ہوگی تو آگے کے سارے مراحل اللہ پاک آسان کر دے گا قبر کا مرحلہ آسان بھی ہوگا اور بڑے محاصل پر منتج ہوگا اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو انسان سارے مراحل میں بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اور اپنے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے ایک طویل تفکیر کی ضرورت ہے اپنے کردار کے جائزے کی ضرورت ہے اور اس سب کے بعد ایک نصب العین کے تعین کی ضرورت ہے کہ میرا جو زندگی کا معمول ہے وہ عمل صالح پر قائم ہو جائے تاکہ یہ عمل صالح دنیا میں بھی میری حیات کو حیات طیبہ بنا دے اور کل قبر میں بھی کامیابی ہو اور قیامت کے دن بھی کامیابی ہو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری سوچ اور فکر کے جو محاور ہیں اسی عظیم نقطے پر قائم ہو جائیں اور سوچ کا ہمارا دھارا اسی طرف منتقل ہو جائے عمل سالے کی طرف اللہ اور کے رسول کی اطاعت کی طرف توحید کی سلابت کی طرف اور ہماری تیاری کا محبر آخرت کی فلاح ہو آخرت کی کامیابی ہو اور قبر کی منزل کی آسانی ہو بطفیق اللہ تو عالیہ اخور وسطر اللہ واہر زاوانہ الحمد للہ الر الحمدللہ للہ وسلات وسلم رسول اللہ وبعد بہت سے دوستوں نے دعائیں صحت کی اپیل کی ہے اپنے مریضوں کے لیے دعا کرنے کا طور پر مریضوں تمام بھائیوں اور بہنوں کو صحتِ کامل عاجلہ اور دائمہ عطا دا فرما دیں بالخصوص جن دوستوں نے دعا کے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفا کامل عطا فرمائے اور اللہ ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے آج کا اعلان مدرسہ اسعد ضیاء القرآن حدیث بخش الزامانی ماتھلی سندھ کے ادارے کے لیے ہے یہ ادارہ بھی حمد لیک عرصے سے قائم ہے اور ہم دسیوں بار اس کا دورہ بھی کر چکے ہیں اساتذہ کی ہماری ٹیم سالانہ ادارے کا امتحان بھی لیتی ہے بڑی اچھی کارکردگی اور رپورٹ ہے اس گاؤں میں ایک سو ساٹھ بچے اور بچیاں زیور تعلیم سے راستہ ہو رہی ہیں اور اس کے مدیر مولانا عبدالعزیز نظامانی جو کہ ضلع بدین کے لیے ہمارے نازم اعلیٰ ہیں وہ اس کی نگرانی کا فریدہ انجام دے رہے ہیں اس کے مؤثر صربانی بھی ہیں اور اس کے نگران بھی ہیں اور الحمد اللہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کی بڑی قابل قدر جہود اور مساعی ہیں تو ادارے ہر محلے قائم ہونے چاہیے تاکہ علم کی سرپرستی ہو اور دین بچوں کو پڑھا پڑھایا جائے بچیوں کو زیور سے آراستہ کیا جائے تو اس فریدے کو انجام دینے کے لیے یہاں ادارہ قائم ہو چکا ہے بلڈنگ بھی حمد موجود ہے بس ادارے کے مصارف کے لیے سالانہ تعاون کے لیے انہیں تعاون درکار ہے ساتھ ہی آج آپ کے سامنے موجود ہیں آپ تعاون کیجئے گا اللہ باپ خیر ادا فرمائے اللہ اس تعاون کو صدقہ جاریہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ میں توفیظ دے کہ ہم علم کی اور کتاب و سنت کی تعلیم کے سرپرست بن جائیں تاکہ گلی گلی محلہ محلہ قریہ قریہ قاد اللہ اور قاد رسول کی سدائیں گونجتی رہیں علم نافع پھیلتا رہے اور لوگوں کے عمد و عقیدے کی صلاح ہوتی رہے جو کہ ان اداروں اور ہی کے رہی منت ہے اللہ پاک توفیق خدا فرما دے اندن احمد ان ہُنستعین ہُنست عليه و فشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد وهدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغاوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد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 رب عفروا و رحموا وأنت خير الرحيمين اللهم ننصر الإسلام والمسلمين اللهم ننصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ونحن منهم ونә من evidenировать دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السمي العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم برحم الرحمی وصل اللہ علنبی